جزاک اللہ خیر الحمد اللہ بہت الرحمن واحم و والسلام کا یا رسول اللہ وحل کا واس بل تو من ستارہ سورہ نور شریف آیت نمبر اکیس سے ہم نے درخت کا آغاز کرنا ہے میرا نام انشاد فرما رہا ہے یا تک کبھی ہو وَمَنْ جَبْتَ لِهُ كُطُوَاتِ الْحَيْطُوَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ مِنْ صَحْتَاءِ وَالْمُنْفَرْ وَلَوْ لَا صَبْضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِينَ اللَّهَ يُبَثِّرِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهِ سَبِيرٌ عَلِيمٌ ترجو ما يسمح اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیا اور بری ہی بات بتائے گا اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نے کوئی بھی کبھی فخرا نہ ہو سکتا ہاں اللہ فترا کر دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ تمتا جانتا ہے اس خالیہ پہ مقدس سا ارشاد فرمایا گیا ایمان والوں سے کتاب ہوا کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلے اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو فرمایا وہ تو بے خیالی اور بری ہی بات بتائے گا اب ظاہر کی بات ہے کہ شیطان کے قدموں پر جو چلے گا تو برائی بھی آئے گی اس کے مطبوں میں ظاہر ہے کہ نہ پڑھنے سے متعلق ارشاد فرمایا گیا اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ بہتان اٹھانے والوں کی باتوں پر سامنا لگاؤ کل آپ نے گرچ میں حضرت سیدہ پناہ عائشہ صدیقہ کا حرا تجیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو سہمت لگی تھی اس کی تخصیص سماعت فرمائی تھی اور قرآن ترین کے سورہ نور کی آئس نمبر گیارہ سے بیس سے متعلق جو کہ برا عائشہ رضی اللہ پر عنہ پر عیات حاضر ہوئی ان کا آپ نے تفصیل سے درد سنا تھا تو اسی سے متعلق یہ بھی ہے کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو یعنی یہ شیطان یا شیطانی لوگوں نے شیطان کے پیروکاروں نے مقبوضِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ مبارکہ کے بارے میں ایسی گندی بات کہ لہٰذا جو ان کا ساتھ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب ناز فرمائے گا چنتے فرما دیا گیا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رسمت ان پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی سفرا نہ ہو سکتا یعنی اللہ تعالی اس کو توبہ و حسن عمل کی توفیق نہ دیتا اور افو بخرت نہ فرماتا فرما دیا گیا کہ ہاں اللہ سفرا کر دیتا ہے جسے چاہے یعنی اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے حسنِ عمل کی توفیق دیتا ہے لہذا اللہ تبارک کا مطالعہ سے جو ہے وہ اسی بارگاہ میں توبہ کرو تو یاد رکھیے جب انسان اپنے گناہوں پر نازم ہو اور خوف خدا سے روئے تو اس کے دل سے گناہوں کی تاریخی چھٹ جاتی ہے تو اس کا تجزیہ ہو جاتا ہے تو سُنے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محض میں صحابہ کو یہ تجزیہ حاصل ہوتا تھا اور اب مشائل ایران کے فیضان اور علماء کے مواحد سے اور خلبت پزیری سے اس نو کا تجزیہ حاصل ہوتا ہے اور انسان کا باطن صاف ہو جاتا ہے بابت اسلامی کے دو مدلع کا مدلع بھی دو مذنی کام مذبی کاخلا اور مذبی انعام بھی تجزیہ ہے اللہ کرام میں سفر کرنے سے بھی تاکیدگی حاصل ہوتی ہے اور مدنی بل آماد کا عمل کرنے سے میرا نام وشا فرماتا ہے آیت اور سب اور پسند نائیں وہ جو تم نے تضیرت والے اور گنجائش والے ہیں فراقت والوں اور لفکیروں اور اللہ کی راز ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر کرے کیا تم اسے دوش نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس میں ان فرمایا گیا اور قسم نہ کھائے وہ جو تم نے فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں فضیلت والے یعنی منزلت والے ہیں دین میں گنجائش والے ہیں انہیں یعنی ثربت و مال میں یہ آیت حضرت سیدنا ابو اکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے حق میں نازل ہوئی آپ نے قسم کھائی تھی کہ مستق کے ساتھ سلوک نہ کریں گے اور وہ آپ کی خالہ کے بیٹے تھے بادار تھے مہاجر تھے بدری تھے آپ ہی ان کا خرچ اٹھاتے تھے مگر چونکہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی انہ پر پہنچ لگانے والوں کے ساتھ انہوں نے موافقت کی تھی اس لیے آپ نے یہ قسم کھائی اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا گیا شرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور در گزر کرے کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یعنی yani جب یہ آئے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلافت فرمائی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مفرت کرے اور میں مستشق کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف نہ کروں گا چنانچہ آپ نے اس کو جاری فرما دیا اس حاصل سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے تو چاہیے کہ اس کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے حدیث صحیح میں یہی وارد ہے اس سائ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی اس سے آپ کی علوع شان و مرتبہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ابو الفضل فرما دیا آپ دیکھیے نا قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ولافلی تو اول الفل فرما دیا گیا ابوالفضل فرما دیا گیا کہ جو تم نے فضل والے ہیں جو تم میں فضیلت والے ہیں اور گنجائش والے ہیں تو وہ جو قسم کھا بیٹھے تو اس سے متعلق ارشاد فرمایا اور چونکہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے چنانچہ آپ ابول فضل والے ہیں یہ آیت حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی تو یاد رکھیے تواتر سے ثابت ہے کہ یہ آئے انہیں کے متعلق نازل ہوئی اور علوم فضل جمع کا سیکھا ہے اور جب واحد شخص پر جمع کا اطلاع کیا جائے تو اس کی تعظیم کا اظہار مقصود ہوتا ہے اللہ نے فضل کو مطلب فرمایا اور اس کو کسی قید کے ساتھ مقد نہیں فرمایا فضل کا معنی ہے کہ زیادہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالی عنہ تمام مومنوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے تو فرمایا جو تم سب سے زیادہ صاحب وسط ہیں میری یعنی حضرت ابو بکر سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے والے تھے وہ عبادت بھی سب سے زیادہ کرتے تھے اور مسلمانوں پر شفقت بھی سب سے زیادہ کرتے تھے اور خالق کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت کرنے کے سب سے زیادہ جامع تھے اور وہ صدیقین کے اعلیٰ مراتی پر فائد تھے اور فائد کے مزداد تھے ان یہ اللہ متفق اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا ابو دردہ ربی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے تم لوگوں کی طرف مبعوث کیا تو تم سب نے مجھ سے کہا تم نے جھوٹ بولا اور ابو بکر نے کہا آپ نے سچ فرمایا اور اپنی جان اور مال سے میری غم گساری کی تو اس آیت کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان الحمدللہ بیان تفصیل کے ساتھ ہو سکتی ہے سناچے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر تیئیس چوبیس اور 25 تین آیتیں ہم تلاوت کرتے ہیں بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں کو ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یوم تشہد و علیہ الم و ارجن ہوں بینا کانو جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے یوم الحق ماحول اس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری دے گا اور جان لیں گے کہ اللہ ہی سری حق ہے ان تینوں آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک وہ جو ایب لگاتے ہیں انجان انجان سے مراد انہیں یعنی عورتوں کو جو بدکاری اور خجور کو جانتی بھی نہیں اور برا خیال ان کے دل میں کبھی آتا بھی نہیں تو ایسی عورتوں کو جو عیب لگاتے ہیں پارسا ایمان والیوں کو جو عیب لگاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مباہرات سبیق اللہ تعالی تعالیٰ اجمعین کے اوصاف ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے تمام ایماندار پارساں عورتیں مراد ہیں ان کے عیب لگانے والوں پر اللہ تعالی لانت فرماتا ہے تو فرمایا ان پر لاہن ہے لعنو فی دنیا والا دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یعنی یہ عبداللہ بن ابئی منافق کے بارے میں یہ فرمایا گیا جس دن یعنی روز قیامت ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں تو زبانوں کا گواہی دینا تو ان کے منہوں پر موہرے لگائے جانے سے قبل ہوگا اور اس کے بعد منہوں پر موہرے لگا دی جائیں گی جس سے زبانیں بند ہو جائیں گی اور احزاب بولنے لگیں گے اور دنیا میں جو عمل کیے تھے ان کی خبر دیں گے جیسا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے اس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور جان لیں گے کہ اللہ ہی سری حق ہے یعنی موجود ظاہر ہے اسی کی قدرت سے ہر چیز کا موجود ہے بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ کفار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں شک کرتے تھے اللہ تعالی آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی جزا دے کر ان وعدوں کا حق ہونا ظاہر فرما دے گا قرآن کریم میں کسی گنا پر ایسی تغویذ و تشدید اور تقرار و تاکید نہیں فرمائی گئی جیسی کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ اللہ تعالی تعلی کے اوپر بہتان باندھنے پر فرمائی گئی اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت منزلت ظاہر ہوتی ہے الحمدللہ تو یاد رکھیے سورہ نور کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک سولہ آیتیں حضرت ام المقین عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ صلی اللہ تعالی عنہ پر منافقوں کی لگائی ہوئی تہمت کی وارعت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں اور یہ اس سلسلے کی آخری آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے سنا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اس کے علاوہ بڑے بڑے مطلب صحابہ اور کئی بزرگان دین سے روایت کہ یہ عائد حضرت عائشہ صدیقہ زوجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقین کی تحمت سے براعت کے متعلق نازل ہوئی اور اس کا معنی ہے بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں اور برے لوگوں کے لیے بری, بری, بری باتیں ہیں اور اسی طرح اللہ تبار و وطالعہ کرم فرمائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ صلاط وسلام کی جو ہے وجہ کے لیے محبوبہ کے لیے قرآن نازل فرما کر قیامت تک کے لیے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ قطع اللہ تعالیٰ عنہا کی طہارت و پاکیزگی پر شک کرنے والوں کے رستے بھی بند فرما دیے کیونکہ واضح مسئلہ ہے کہ جو کوئی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ قطع اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی پر شک بھی کرے گا تو وہ قرآن کے احکام کے خلاف اور لازمی سی بات ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ ساہرہ ترجمہ جدی گندہ ہوتا کی طہارت پر اپنا پاک کلام نازل فرمایا سولہ یا اٹھارہ آئے نازل فرمائی قیامت تک مسلمان تلاوت کرتے رہیں گے گھروں میں مسجدوں میں نمازوں میں رمضان میں غیر رمضان میں تراوی میں اور قیامت تک انشاءاللہ بلکہ جنت میں بھی انشاءاللہ شاء عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عما جو ہے وہ بیان ہوتی رہے گی آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس میرا رب ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم بما فلا تعملون فلاں پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے ان دو عادتوں میں ارشاد فرمایا گیا ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو جب تک جو ہے وہ اجازت نہ لے لو اور ظاہر ہے کہ یہ تعلیم ہے معلوم ہوا کہ غیر کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہو اور اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہے یا کھنکھارے جس سے مکان والوں کو معلوم ہو کہ کوئی آنا چاہتا ہے یا یہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے تو غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر سکونت رکھتا ہو خواہ اس کا مالک ہو یا نہ ہو جیسے کرائے پہ بھی تو لوگ رہتے ہیں نا اس لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں تو مالک تو نہیں رہتا کرائے جاری رہتے ہیں تو فرمایا اور ان کے ساکروں پر سلام نہ کر لو یعنی غیر کے گھر جانے کی اگر صاحب مکان سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے تو اول سلام کریں پھر اجازت چاہے اور اگر وہ مکان کے اندر ہو تو سلام کے ساتھ اجازت چاہے اس طرح سے کہے السلام علیکم کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے حبی شریف میں ہے کہ سلام کو کلام پر مقدم کرو حضرت سید گنا عبد اللہ ندی گندہ ہوتا اعلیٰ انہوں کی کراٹ بھی اسی پر غلالت کرتی ہے ان کی کراٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے اجازت چاہے پھر سلام کرے تو اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کرنی چاہیے حدیث شریف میں ہے اگر گھر میں ماں ہو جب بھی اجازت طلب کرے تو ان دو آیتوں میں یہ احکامات ارشاد فرمائے گئے ساتھ فرما دیا گیا غالیکم خیر الرحم یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ میری مکان میں اجازت دینے والا موجود نہ ہو کوئی اگر تم نہ پاؤ تو ارشاد فرمایا گیا جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان نہ جاؤ کیونکہ مل کے غیر میں تصرف کرنے کے لیے اس کی رضا ضروری ہے تو ایک مکان کا مالک اگر نہیں ہے اور کوئی اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا تو ظاہر ہے ڈسپٹ بات ہے کہ اندر نہیں جایا جائے, جائے گا بھی فرمایا گیا کہ پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو یعنی اجازت طلب کرنے میں اصرار نہ کرو یہ نہیں کہ مالک مکان کہہ رہا ہو کہ میں ابھی نہیں اجازت دیتا اور کوئی باہر کھڑا ہو کے کہ کہے کہ کیوں نہیں اجازت دیتا میں نے تو آنا ہی ہے ظاہر ایسی بات سے منع فرمایا گیا کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹانا خط شدید آواز سے چیخنا خاص کر علماء اور بزرگوں کے دروازوں پر ایسا کرنا ان کو زور سے پکارنا مکرو ہے اور خلاف ادب ہے لہذا ان بزرگوں سے علماء سے بات چیت لی ایسے انداز میں کرنا کہ جس سے جو ہے وہ ان کے ادب کا ادب مطا... کے منافی معاملہ ہو تو یہ بھی مکرو ہے خلاف ادب ہے اور یہ کسی بھی اسلامی شعار کو اپنانے والے مسلمان کو زیب نہیں دیتا تو بہرحال میرے رب پاک نے ان دو آیتوں میں اس طرح کے احکامات ارشاد فرما دیے دیکھیے اللہ نے انسانوں پر یہ کرم فرمایا کہ ان کے دلوں میں رہنے کے لیے گھر بنانے کا خیال القاع کیا اور یہ کہ وہ اپنے گھروں کو لوگوں سے مستور رکھیں ان کو اپنے گھروں میں رہائش کا سامان فراہم کرنے کی اللہ نے توفیق دی یعنی ہمیں اللہ نے توفیق دی اور ایسے احکام شرعیہ شرکیہ نافذ کیے کہ کوئی شخص دوسرے کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو تاکہ اس کے مستور خواتین اور اس کا قیمتی ساز و سامان اس کی پوشیدہ چیزیں مقصدی خزانے دوسروں سے محفوظ رہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اب دیکھیں اللہ کی توفیق سے ہی آج ہم نے اپنے مکانات بنائے ہیں ہم نے اپنے رہائشی مکانات میں حسب توفیق جو آسائشیں اپنے لیے بنائی ہوئی ہیں استعمال کر رہے ہیں ان کے استعمال کا طریقہ بھی تو اللہ ہی نے بتایا نا اللہ ہی کی توفیق سے یہ سب کچھ ہوا تو یہ اللہ کا کرم ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دنیا میں بھی جو ہے وہ سکون عطا فرما رہا ہے تو آخرت کے سکون کے لیے اللہ کی یاد میں اور دین متین پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے وہ سرخرو فرمائے اور ہر عید سے اللہ تعالی ہمارے جو ہے وہ پردہ ہماری پردہ پوشی فرمائے اور اللہ تبارا کا وطنی جو ہے وہ جناب میں بزرگی نصیب فرمائے آئٹ نمبر 29 ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے و يعلم ما تم جب خمون اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو تو یہ مراد یہ ہے کہ جیسے ہوٹل ہیں مسافر خانے ہیں ظاہر ہے اس میں جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں کمرہ بک کرائے اور جائیں یہی اجازت ہے یہ آیت ان اصحاب کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے آیت اس کی زان یعنی اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس کے نازل ہونے کے بعد دریافت کیا تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اور شام کی راہ میں جو مصافر خانے بنے ہوئے ہیں کیا ان میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسافروں کے لیے بنائے گئے تھے تو پہلے کے اعتبار میں یہ ہوتا تھا کہ مسافروں کے لیے جو ہے وہ مسافر خانے سرائے بنا دیے جاتے تھے تاکہ وہاں سے جو جو بھی مسافر سفر کرتا ہوا وہاں پہنچے تو وہاں رک سکے آج کل عام طور پر اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہوٹل بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ وہاں رہ سکیں تو ظاہر ہے کہ ہوٹل میں جا کر رہنا کمرہ بک کرانا یہی ایک طرح سے اجازت بھی ہے اور تاکہ وہاں رہے تو یاد رکھئے جب بغیر اجازت کے گھروں میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی گئی تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئی کہ مدینے سے مکہ کے راستے میں دوسرے رستوں میں رفاع عام کے لیے مکان بنے ہوئے تھے جن میں لوگ آج بھی قیام کرتے تھے اس طرح وہاں دکانیں سرائے ہوٹل بیت بیٹرومخلا وغیرہ بنے ہوتے تھے جن کا کوئی مالک نہیں ہوتا تھا نہ وہ شخصی ملکیت ہوتے تھے اور ان میں بغیر اجازت داخلے کی ممانعت میں عام مسافروں اور مسلمانوں کے لیے بڑی دشواری تھی اس لیے اللہ تعالی نے آسانی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی آیت نمبر تیس ہے میرا پاس <تصفيق> ترجمائے تنظوریمان مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیے کیا تعلیم اقشا فرمائی گئی کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں پرات اس سے کیا ہے یعنی جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں مرد کا بدن زیر ناف سے گھٹنے کے نیچے تک عورت ہے اس کا دیکھنا جائز نہیں اور عورتوں میں سے اپنے محارم اور غیر کی باندھی کا بھی یہی حکم ہے مگر اتنا اور ہے کہ ان کے پیٹ اور پیٹھ کا دیکھنا بھی جائز نہیں اور جو آزاد اجنبیہ ہے وہ تو تمام بدن کا دیکھنا ممنوع ہے تو بہرحال یہ یاد رکھیے کہ بحالت ضرورت قاضی گواہ کو اور اس عورت سے نکاح کی خواہش رکھنے والے کو چہرہ دیکھنا جائز ہے اور اگر کسی عورت کے ذریعے سے حال معلوم ہو سکتا ہے تو نہ دیکھے اور طبیب کو موضع مرض کا بقدر ضرورت دیکھنا جائز ہے امرج لڑکے کی طرف بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہے تو ڈاکٹر ضرورتند جسم دیکھ سکتا ہے جہاں سے اس میں علاج کرنا ہے اور اسی طرح فاضی اسلام گواہ اور جہاں ضرورت ہے شریعہ ہو وہاں چہرہ وغیرہ یا نکاح سے متعلق کہ جس عورت سے نکاح ہے تو ایک نظر اس کو دیکھنا شرم اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تو فرمایا گیا مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے و یا اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یعنی جنا و حرام سے بچیں یہ مانا ہے کہ اپنی شرم گاہوں اور ان کے لواحق یعنی تمام بدن عورت کو چھپائے اور پردے کا اہتمام رکھیں یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ عالت مقدسہ دراصل بے شمار احکامات دیئے ہوئے ہیں اور اس میں تقوی سے متعلق اور شریعت پر چلنے سے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے دیکھیں نگاہ نیچی رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا ان دو موضوع کو ہی لے کر چلیں تو کتنا طویل جو ہے وہ بیان ہو سکتا ہے لیکن آپ غور فرمائیں کہ جو خوش نصیب اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے یقیناً شرم گاہ کی بھی حفاظت کر لے گا جو نگاہ کی نہیں کر پائے گا شرم सी کی بھی ظاہر سی بات ہے کہ حفاظت مشکل ہو جائے گی اس کے لیے اس لیے نگاہ سے متعلق پہلے فرمایا گیا کہ اس کی حفاظت کرو کیونکہ نگاہ بہت ہی ہے تو ستر بہتتا ہے جب نگاہ ہی نہ بہکے گی تو پھر ستر کیوں بہکے گا اللہ کو اکبر یہ سورہ اس صورت کے شروع میں جناح سے ممانعت فرمائی گئی جیسا کہ شروع کی صورتیں اس سے متعلق دروس آپ نے سنے اور جناح کا پہلا مخلف اور سبب اجنبی عورتوں کو دیکھنا ہے اس لیے اس آیت میں مردوں کو اجنبی عورتوں کے دیکھنے سے منع فرمایا ہے امام بخاری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ سعید بن ابل الحسن نے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ اجمی عورتیں اپنے سینوں اور سروں کو کھلا رکھتی ہیں انہوں نے کہا تم اپنی آنکھوں کو ان سے دور رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کی کو نیچے رکھے حضرت عبداللہ ابن میں عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سواری کے پچھلے حصے پر اپنے پیچھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بٹھا لیا اور حضرت فضل بن عباس بہت خوبصورت تھے یہ دس دن حج کا دن تھا لوگ آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے آپ ان کو جواب دے رہے تھے قبیلہ قبیلہ خس کی ایک حسین عورت آئی وہ بھی آپ سے سوال کر رہی تھی حضرت فضل کو اس عورت کی خوبصورتی اچھی لگی وہ اس کی طرف دیکھنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مر کر حضرت فضل کو اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا آپ نے حضرت فضل کی تھوڑی اپنے ہاتھ سے پکڑی اور ان کا چہرہ اس عورت کی طرف سے دوسری جانب پھیر دیا اس عورت نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے اور اس کا باپ بہت بوڑھا ہے وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا آیا وہ اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہے فرمایا کہ ہاں حضرت سیدنا ابو سعید خدری ربی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ راستوں میں بیٹھنے کے سوا تو ہمارا گزارا نہیں ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے تو پھر تم راستوں کا حق ادا کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صن اللہ علیہ وآلہ وسلم راستوں کا حق کیا ہے تو فرمایا نظر نیچی رکھنا راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کرنا سلام کا جواب دینا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا سبحان اللہ تو یہ ہے راستوں کا حق حضرت سیدنا ابو وریرا نبی اللہ تعالی انہ و بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ابن آدم کا زنا سے حصہ لکھ دیا ہے جس کو وہ لا حالات پائے گا بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور زبان کا زنا بات کرنا ہے نفس تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور اس کی شرم گاہ اس کی تصدیق تقزیب کرتی ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ میں فوراً نظر ہٹا سبحان اللہ اس سے متعلق بحران اور بھی تفصیلات ہیں لیکن اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں میرا پاک پروردگار عز و جل ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر سورہ نور شریف وقل للمؤمنات من ولا هن الا مَا ظَهَرَ سوری بوری ہلا عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ہونا اِیگ آبَائِهِنَّ لو آ او أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخضانهن أو بني إخضانهن أو بني أخضاتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أبالتابعين غير أولي الإربة من الرجال أبالقفل الذين لم يظهروا على أوراة النساء ولا ما من فرمایا گیا اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور دوبٹے اپنے غریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بتیجے یا, یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزے جو اپنے ہاتھ کی ملک ہو یا نوکر کہ شہبت والے مرد نہ ہو یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ سبحان اللہ یہ یاد نمبر اکتیس ہے سورہ نور شریف کی دیکھیے پہلے مردوں سے متعلق فرمایا گیا تھا اب اس آیت نمبر اکتیس میں اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی بندیوں سے خطاب فرمایا ہے ان سے متعلق احکامات ارشاد فرمائے ہیں دیکھیے ہم دوہرا رہے ہیں ساتھ سند تفصیلی باتیں بھی عرض کر رہے ہیں فرمایا گیا اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے یعنی غیر مردوں کو نہ دیکھیں حدیث شریف میں ہے کہ ازواج مطاہرات میں سے بعض امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھیں اسی وقت ابن امہ مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضور علیہ السلام نے ازواج کو پردے کا حکم دیا انہوں نے ارض کیا کہ وہ تو نابینا ہے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی نا محرم کا دیکھنا اور اس کے سامنے ہونا جائز نہیں یعنی جس طرح مردوں کو منع فرمایا گیا کہ نامحرموں کو نہ دیکھو غیر عورتوں کو نہ دیکھو اسی طرح عورتوں کو بھی فرما دیا گیا کہ غیر مردوں کو نہ دیکھو فرمایا اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ نہ دکھائیں یعنی یہ حکم نماز کا ہے نہ نظر کا کیونکہ حرا کا آزاد عورت کا تمام بدن عورت ہے شوہر اور محرم کے سوا اور کسی کے لیے اس کے کسی حصے کا دیکھنا بے ضرورت جائز نہیں اور معالجہ یعنی علاج وغیرہ کی ضرورت سے قدرے ضرورت جائز ہے تو فرمایا مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور دوپٹے اپنے گڑی پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا اپنے باپ یعنی انہی کے حکم میں ہے دادا پردادا وغیرہ تمام اصول یہ نہیں کہ باپ سے مطلب پردہ کرنا ضروری نہیں تو اب دادے سے ضروری ہے نہیں جب باپ فرما دیا تو باپ کے اوپر جتنے بھی اصول ہیں سب اس میں شامل ہو گئے یا شوہروں کے باپ کیونکہ وہ بھی محرم ہو جاتے ہیں اچھا اسی طرح یا اپنے بیٹے یعنی انہی کے حکم میں ہیں ان کی اولاد یعنی بیٹے پھر ان کے اولاد یعنی پوتے پوتیاں بیٹیاں تو نواس نواسیاں وغیرہ وغیرہ یا شوہروں کے بیٹے ظاہر ہے وہ بھی محرم ہو گئے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یہ یعنی انہی کے حکم میں چچا ماموں وغیرہ تمام مہارن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ بن ذرا کو دکھا تھا کہ اہل کتاب کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کرے اس سے معلوم ہوا کہ مسلمہ عورت کو کافرہ عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں ہے اگر سے کافرہ عورت بھی عورت ہی ہے لیکن مسلمان عورت کسی کافرہ عورت کے سامنے بھی اپنا بدن ظاہر نہیں کرے گی تو عورت اپنے غلام سے بھی مسل اجنبی کے پردہ کرے گی یہ ذہن میں رکھیں تو فرمایا گیا یا اپنے دین کی دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہو ان پر اپنا شنگار ظاہر کرنا ممرو نہیں اور غلام ان کے حکم میں نہیں اس کو اپنی مالکہ کے مواز زینت کو دیکھنا جائز نہیں یا نوکر بشرطے کہ شہوت والے مرد نہ ہو مثلا ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلا شہوت باقی نہیں رہی ہو پھر اتنے بوڑھے جن کو اب شہوت آتی نہیں تو آئمہ حنفیہ کے نزدیک خصی اور ایند حرمت نظر میں اجنبی کا حکم رکھتے ہیں اس طرح کبھی وہ افعال مخمص سے بھی پردہ کیا جائے جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے یعنی ایسا مخمص اگر کہ وہ مخمص ہے لیکن حرکتیں اس کی خبیز ہیں تو پھر اس سے بھی پردہ کیا جائے گا عورتیں پردہ کریں گی تو فرمایا کہ زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے گرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجےدار جھانجن نہ پہنے حدیث میں ہے کہ اللہ اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھان جھن پہنتی ہوں اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب لیبر کی آواز عدم قبول دے دعا کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی مجم غزب الہی ہوگی پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے اللہ اکبر تو وہاں مسئلہ بالکل واضح ہو گیا یہ جو عورتوں میں زیور یہ پہلے غالباً زیادہ ہوتا تھا اب شاید میرا خیال ہے اتنا اس کا رواج نہیں کہ وہ پاؤں میں بھی زیور پہنتی تھی چلنے میں وہ چھن, چھن کی آوازیں بھی آتی تھی تو ظاہر ہے کہ نہ محرموں کو یہ آواز نہیں جانی چاہیے یہ مسئلہ یاد رکھیں ہاں محرم کے سامنے کوئی عورت پہن لے تو آواز بھی آئے تو کوئی حرج نہیں نہ محرموں کو آواز نہ آئے تو فرمایا کہ اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاں پاؤ اب یہ آیت نمبر اکتیس اس میں کتنی ہی مطلب باتیں ارشاد فرما دی گئی ہیں اللہ اکبر کس کس بات کو بیان کیا جائے میرا خیال ہے اسی پر اتفاق کیا جائے آیت نمبر بتیس میرا رب ارشاد فرما رہا ہے انکشو ون کشما من کم وینا دیکھ و اما کم اینا اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہو تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب اور اللہ مسعا علم والا ہے تو فرمایا گیا کہ نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو جنہوں نے نکاح نہ کیے ہو خواہ مرد یا عورت کموارے یا غیر کموارے تو ان کا نکاح کر دو تو فرمایا اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب اس گنا سے مراد یا قناعت ہے کہ وہ بہترین غنا ہے جو کھانے کو تردد سے بے نیاز کر دیتا ہے یا کفایت کہ ایک کھانا دو کے لیے کافی ہو جائے حدیث میں وارد ہوا ہے یا زوج و زوجا کے دو رزقوں کا جمع ہو جانا یا فراغی و برکت نکاح ایسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کا یہ حکم ہے کہ نکاح کرو محبوب پاک علیہ السلام کی سنت ہے تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ نکاح کرے تو وہ کسی کو کیا گلائے گا اس کی بیوی کا رزق اس کے آنے والے بچوں کا رزق یہ سب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے ہی ہے اب اس میں نکاح کی فضیلت پر بھی عزیزیں پیش کی جا سکتی ہیں چنانچہ بخاری کی ایک عزیز آج فرمائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح نظر کو نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے کیونکہ روزے شہبت کو کم کرتے ہیں تو اس پر بڑی تفصیل سے بہرحال گفتگو نکاح کے موضوع پر ہو سکتی ہے آج کے درس قرآن سے متعلق آخری دو آیات مقدسہ چونتیس میرا رب ارشاد فرما رہا ہے غفور, غفور ارشاد فرمایا گیا اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ مخدور والا کر دے اپنے فضل سے اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندھی غلاموں میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو تو لکھ دو اگر ان میں کچھ بلائی جانو اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر جبکہ وہ بچنا چاہیں تاکہ تم دنیاوی زندگی کا کچھ مال چاہو اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ بعد اس کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت رہے بخشنے والا مہربان ہے اور بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آئے اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے اور ڈر والوں کے لیے نصیحت دیکھیے ان دونوں آیتوں میں فرمایا گیا اور چاہیے کہ بچے رہے یعنی حرام کاری سے بچے رہیں وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے جنہیں مہر وہ نفقہ میسر نہیں جو دے نہیں سکتے جو نکاح نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ نہ بدکاری سے بچے رہے یہاں تک کہ اللہ مقدور والا کر دے اپنے فضل سے اور وہ محرم و نقا ادا کرنے کے قابل ہو جائے حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کی قدرت رکھے وہ نکاح کرے کہ نکاح پارسائی و پاک بازی کا معین ہے اور جسے نکاح کی قدرت نہ ہو وہ روزے رکھے کہ یہ شہوتوں کے توڑنے والے ہیں تو فرمایا گیا اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندھی غلاموں میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو تو لکھ دو کہ وہ اس قدر مال ادا کر کے آزاد ہو جائیں اس طرح کی اس طرح کی آزادی کو کتابت کہتے ہیں اور آیت میں اس کا امر استحباب کے لیے ہے اور یہ استحباب اس شرط کے ساتھ مشروط ہے جو اس کے بعد ہی آیت میں مذکور ہے سبحان اللہ تو فرمایا گیا اگر ان میں کچھ بلائی جانو انہیں بلائی سے مراد امانت دیانت اور کمائی پر قدرت رکھنا ہے کہ وہ حلال روزی سے مال حاصل کر کے آزاد ہو سکے اور مولا کو مال دے کر آزادی حاصل کرنے کے لیے بیک نہ مانتا گرے اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنے غلام کو مخاطب کرنے سے انتار فرما دیا جو سوائے بیق کے کوئی ذریعہ قسم کا نہ رکھتا تھا تو فرمایا گیا اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا تو مسلمانوں کو ارشاد ہے کہ وہ مقاتب غلاموں کو زکوۃ وغیرہ دے کر مدد کریں جس سے وہ بدلے کتابت دے کر اپنی گردنیں چھڑا سکیں اور آزاد ہو سکیں تو فرمایا اور مجبور نہ کرو اپنی قنیزوں کو بدکاری پر جبکہ وہ بچنا چاہیں تاکہ تم دنیاوی زندگی کا کچھ مال چاہو انہیں یعنی تمام مال میں اندھے ہو کر کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو یہ آیت اصل میں عبداللہ بنوبئی منافق کے بارے میں نازل ہوئی جو مال حاصل کرنے کے لیے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرتا تھا ان کنیزوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس پر اللہ تبارک و نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی فرمایا کہ جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ باز کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت پر رہے بخشنے والا مہربان ہے انہیں وبال گناہ مجبور کرنے والے پر ہوگا یہ اصول ارشاد فرما دیا گیا ساتھ ہی یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آیتیں جنہوں نے حلال و حرام حدود احکام سب کو واضح کر دیا اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے اور ڈر والوں کے لیے نصیحت سبحان اللہ تو یہ آیت نمبر چونتیس تک جو ہے درس آج ہمارا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنی واردہ کو قبول فرمائے عامر اب آیت نمبر پینتیس جو ہے اس سے متعلق کل انشاء ہم درس کا آغاز کریں گے اور یہ بڑی مشہور و معروف آیت پاک ہے آیت نمبر پینتیس اور میں آپ تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں کہ کل آپ لازمی وقت کی پابندی کے ساتھ آئے بڑی اہم آیت ہے اور بلکہ اس آیت کو دیکھیں میں آپ کو نا اس کا ایک جس سناتا ہوں اللہ نور ہی ال او کام تم سسنا نور علی نور یہ ہم نے پوری آیت ہی سنا دی آپ کو ترجمہ یہ ہے اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک پاک اس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فاروس میں ہے وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب کا نہ کچھم کا اور قریب ہے کہ اس کا تیل بڑک اٹھے اگر کہ اسے آگ نہ چھوئے نور پر نور ہے اللہ اپنی نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے اور اللہ سب کو جانتا ہے اب اس کی تفسیر بڑی زبردست ہے اللہ دیکھیں مثال سے پاک ہے لیکن اللہ نے اپنی نور کی مثال زمین و آسمان کے نور سے دی ہے اب اس کی کیا تفسیر ہے انشاءاللہ شاء اللہ نمبر 35 سے ہم کل درد کا آغاز کریں گے تو جو دلچسپی رکھتے ہیں بھائی ضرور وقت مقررہ پر تشریف لائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین سنم آمین وما علینا پل بالا ہول